الحمد لله الحمد لله وتفاق والسلام على عبادهم الذين اتفاق اما عباد صعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خطب عليكم الصيام كما خطب على الذين من قبلكم لألكم تتفور وفي مقام آخر سب باح مولا صلى الله على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدينا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سنیدم کے مردان راہِ سودا سنیدم کے مردان راہِ سودا مقام کرک کے باتانت خلافی الحمد لری نے سناؤ نت تو را صحیح میسر شوز مقام صبح اللہ الحمد سرنگ کے مومن مل جو سلطانت خلاف چپل مجبور کرا تینوں مخالفت کرے جگرے کر مسلمان کا رب سو ادوت کران کا میاض رمضان دا اللہ خواب سے اللہ مولانا کیجاعت جب رکھنے بھی اللہ خوات نور سکن سے مسلمان جماعت پر جوڑی جنے ترسی اگر امر رضان جب فضائی نہ محروم نہیں فضائل قرآن تیر ہی مجھے ہر جماعت کی فضائل رمضان تصری رہے قرآن ترین اللہ مسلمانوں کا ترین کرے گا سنتری روزے فرق پرشاد پورا دے پانی نا مقصد اس دنگت کا نتی نے بارت نصیفا علمائی چرام پر مئی سدر خبر مارے پر آ جائے مارے پر کے خاطر پہ سر کو پرسوں چاہے پر تو انسان سور کے روی نہ لڑکی رکا کے روپئے دے بل مسلمان کے روپی یہ تو مخلوقات اولزان سے فی ط انسان زان ہلکت سی دنیا اور حیرت نا نور مسلمانوں ہو جو دونوں انسانوں بلکہ مخلوقات حضرت کا الحال ابھی اللہ تلام و یوں یو سنبی بنے کپڑے ابھر کرے اور سجے من گرمی چل پائے جاؤ و نفتا جہنم وہ پروتے اور ٹول ورک بےکار کر دے سد وزن ندیم اسلام مبرد پرا لائے عرض و چیکب ضرورت صاحب جتنا فلزان کے پاس سوئیں تو سب اباڑ چور مجھے پر دعا ہو کر دعا ہوئی بر دنیا سے روپیے ہو جو قدیم شروع میں قدیم ش رقی انسان جس نوک للا بے سے وقت امام محمد بذائی بلا پر خبر ادا چور کے بچائے غلط ان کی بہتر دعوت کرے غلام سے غیر مقرد غلط ان کی بہتر دعوت کرے وہ خبر کا کرے سزانت نو دو ادسان مقصدیوں کی سزا نوا کر غلام دے دی دین سب بچان دے نو کروں کی وہ دنیا نقصان ہو کر تو عقیق نقصان ہو نقصان کو گیا تالقی ہے حضرت کو مطلب جمے نہ پا کے بعض قیمت دو لاکھ دو لاکھ قیمت کی نکی پائے گا اور دیکھو زوی یہ شیے وقت پر انجام نہیں عبد العلیم محمد علیہ کلام کو یوں ہی سامنے منتوں کو وقت وقت نہ مانے انداز وہ چکنابل مسجد کی سستیوں کو اٹھلا اسی وقت پر کا قیام کیا ولا کو رکوں کو سجڑے رہتے ہے یہ قل نصب کے رویے طرح کے ذاتی آمان ہو تو چک نداری دلت شکت ہو کوری وجود مختیفتا موجود ہو در صور در خلق سی ہی پزد کرون کی ہو چیو کور جو ریدی ادتا پتا نکتا چکر اگا جو ہے دو زان تر ایوئے لار چی داب کور کل جو ہے در خبر کم امولیقا رسول کو لے را جسو نہ ہو خبر تو باقی نہ مندر ہوتے یہ بادل دشمن نو و جی مالک نہیں کمر جی دی لگا شیر محلہ مسکرانے پلا مرضی کرتے ہیں فرس کو لاڑو میرے سے تو خبریں والے تیرے اللہ فریاد میں فرار کو کو کار ڈر میں من کرنے کے تو اللہ دانے کا بے خوب بنا خبردار بے خوب مجبوری کو پتر ہمزے کے بارے بردی تنفرد دا خلق خلق خفل جان کے اخواہ مرہاں خفل جان کے اخواہی خفل اخیرت جوڑ دے او چھے پہ جیدی خبر رہتی عرصہ ہنسلہ بھائی رہتی اللہ انسان سلیمان سر شور میں بھی چٹنی کے بیچ وہ بالکل پام بھی نہیں ہم زائیں نو میں توی یا پیکو ہے نبلت ظلوم مسا کی نسی او نے یوں لا یہ قیمت سن سلیمان و جنوت وہ ہم لا یسمول <سؤال> سلیمان علیہ السلام کو دیش لشکر تو تو وہ ऊंची اللہ پاک سب خیر وہی سب دے تو اقان لگو دور میری تبر کو قرآن کی ذکر میری تب رہا وہ را قرآن کی ذکر اور تب وہ تو ہے اس میری سے وہی جذبہ بلکہ و سورت نام چیز نمن نمن نمن میری تو وہی وہ پیدا ہوگا ایمان ہوگی قیمتی مسا نوشن پر ڈے سرحد کرو اور گیرانو کا پیسہ رہو گے مسئلہ علیہ السلام کا قتل کہ گیرانو کی ہو کر وہ کرتی مت آخر نسا اللہ پن وا دو سر نا واپس کرتا کو صورت نام ال سوریم سیارتھنا کرے تو نہ مرتبہ کرا یش دینا بتا بس افراد کا بس ادتے ہوا توگ میری سگل جیو کنوار سے اتنا پیشے می جب دے چی کلا ملا کپئی شینر پکئی کرنا کپئی ابوتر بیٹ غلط اللہ پاکست بنا مقفرت اٹھائیس کو مقفرت کے آپ اللہ پاکی انسان کا رچہ شروع اللہ پاک کو تم سوال دا ہوتا کہ وہی جذبات کا مسلمان جو پیداخلا کا پیٹ سے پیداخلہ کا نیک سے پیداخلہ کا بد سے پیداخلا جذبات یورپ سے کھانوں کو والدی دوسٹو دس دو ہزار ڈالر تھی دوبارہ پیسے بک رہی کی پیسے میں جمع کرے بس یہ تب انتظار دس رسم نکر دینا دا. گرمی رہے پارٹی کا دھماکے خراب تھا مندر مسلم و ان کو اگارے موتی کی مسلمان کی ہم جسوں پر آپ کو اگر آپ کا ضرور گرمی مستری کو نہیں دیکھ کروں کا میرے گاڑی نہ چل رہا ہے او دو پا مل گاڑی کا نا گاڑی کی جی دانگ سب و بس سا نے gora when i feel anyone i feel very it is not a big bond and bond motor to such pareshani ki de the some garib no padne مجھے پیسے کوئی آپ کو دینا بدلتی جائے اس ویلا گری کار مزدور کردھر سے مت نو جگہ کو بڑے کو او مرے گا پڑ گیا اس نے آرام بھی ہوتا آرام بھی ہو دیو تیپ کا مجبوری دو مجھے پیسے دوسری نسی رکھا انہوں نے پانچ ہزار ڈالر پا دے اب ویل ون مکسا چوری متر جت سو پریشانی تکلیفے ادال کیا نام تفوئی جذبہ حج کا لفاظ اسلام عبارک روان کا بچے ہم لیے بھی کئی خوشحال دی کلی کپڑے ہوتی تھی سر کی تو برقم جو بچائے ہوئی دو کھڑے کھڑے جمیاں سنت ناستان اسلام ابھرت گزارے دو بچے تو تم کو نہ سلام یہ تین تو خو دی تھی کپڑے مورم پھر با کر او گیور کرے ما کو پار نس کرتا مجھے پڑکو کسی نس کر نبی حلام محرط صرف مرد لوپس حضرت نبی اللہ محرت جس بے ہر طرح چک روم لگے دراؤ. اکڑے. کیوید اکڑے کیوید پر اور پر کو روح دینا تین جنہیں بھی لاب بہ کو مزے چین کلی کروا رہا تو پچیانو لی سو افسوس ہی کوئی لاب افسوس جنہوں کو دماپ لال مروائے کماتا چلو نبی علیہ السلام مبرک اب چائے جماعت نہ بول سو نبی علیہ السلام میں بل نہ چائے نہ بھرکر نہ یتیم کے مزید کو رکھ بننے سے میری رخ جماعت ایون ابارے لا ہر بدلتی جذبات پل پچیام سر پل گونڈا مرخ زندگی جلا لگا مرخ بڑا سلام زندگی اللہ زیادہ نش روپئے کے ساتھ انسان دل کو بہن گمان ہوتی ہے امید کسی کی طرح ایمان کرو فکر اسی ہے محبوبے کل جہاں سردار انبیاء محمد مصطفیٰ اللہ خبر میرا احترام اللہ پاک مقبول روان کا اور صورت میری کی سے ایک کو ڈٹنے والا قوم کیوں بتالو کہ کوار کا اور جب بتالو بل پر تاروتی کوار کا جب لوگ کی خیر خوی سے بتوا جو قدر کی دعوے درکار نہیں نابے کیا اللہ پاک کی چهره انوار میں قسم وہ اللہ مدد پکاری بلو زور دیا پکاڑ چیزوںک مینے پہنو ترورا چاہیے سر چکر سو کرو اڑے اب شام میں کرو جنگی اسلام ابرخ دشمن ہوگا باپ دیا دشمن باپ دور اگر جنگی اسلام ابرک یا جنی دشمن ہو دا رنگ دشمن ہو رہا لارا انگولہ جگ نبی علیہ السلام و برت سے خیر جزبان جو. نبی علیہ السلام وبر انسان مسلمان رو رو اللہ پاپ و کی و مسلمان عورت پر دب تک اللہ کو دنیا جرب کی جز اُنہ کوئی کو مسلمان امداد اللہ پاک جسے امداز دیو پر دعا کرے گا یا او مارا کرے گا ماں رکھ کا متحانہ خبریں تو سوچا چی بچائی ستا سرائے اور تناس کا اگر تو پک کر چل چاہیے مرئیے چاہیے فلدان میں ہوتے ہیں خدا سرائے ہونا پو پولیس من کے درخت بنے بھائی منی علسلام مبارک میں آگے چیری نظرے جس وقت نبی علیہ السلام مبارک کمرے کے را حضرت میں سلامہ کلام ہاں بار ناخ کا را حضرت حسین رضی اللہ کلام ہو راغ ندی سلام مبارک خراب آئے اور ندیوں علیہ السلام مبارک کے پی جی بلکہ بولی فری تھی چور چو گئی ہوتا آواز رکھانا سنؤں سچ اللہ سلام شکر الما کے بھر اور میں چلا راہ برداشت کو جسر ہوا رکھوانا رکھے تو تارے پا دیا مجھ سے وطن وہ کل ہی چلے گا اقبال بھائی ملے گا اس کا خرچہ اور ختم کر رہا ملکی خراب ہو چل کو وہ تو پتہ لگ گیا مڑا جب کشمیر کا چلیے وہ کو دو دا گمانی ہی لگے تھے خرچہ بن سکو ایک بار بھائی خرچہ میری نی بغیر تجے دے پیسوں جمع نکلان چین دے مرد ماڑی پڑے ہاں تو خبر کا چھت پر چیزوں چکا مڑے ویوستھ سنگ مت وہ پکان ہو تو مرگو تو مرئی پہ بڑا چکل <سؤال> بول ملکی کے بلا وقت رسلا حالات ملکی میں تناؤ بنا رہی تھی تو خوب شوق میں دے یا ورش کی یا اللہ خدا کی بدلے دے مطیق یوں کرلا. کو دلت دلت لار تھی. بل بل گئی کا چند جمع کرے انتظام محنت کرا بغیر چنی تین جمکڑی چلے ہوا لا یا منا ملک مسکرا پیسے مکڑے پدفان چلے بھی ظلم کرائی والے <سؤال> ہم اپنے پیسے کیونکہ ہر ملکی پیسے تقلیم سے ریٹی اس کا پتا نقصان اقبال بھائی گوری اقبال بھائی فلان سنتی نپی کراپوان دل بولے وہ دل سے بات رکھتا ہوں وہ تو واپس کھیل رہا ہوں اللہ نے ہم نے واپس مارکول اللہ واپس پر عجیبہ سال تھی امیر سے ہمارا سر کھیل رہا ہوں ایک بار بھائی سونا بچہ رکھا گرے کرے سو رکھے کو سونے کا بس کرائیں اللہ پاک کا ڈا اللہ پاک دتا فیاد بھر فیو اللہ اب اپین مناتے کاروبار کی شریف کی یہ مت کہو نازدانہ نہ پر اتر سکتا نہ مورت دو پر اتر سکتا خالص سے دے کے فائدے پارا کہ موت اوتا تو جہنم نہ پہنچا کو جنب پر خبر لگاؤ اخری خبر کو کیوں مر رہا ہوں فوجی دے کہ مولوی کی سٹوں پر ایک کے بیٹھے ہیں چے کی دموٹ کے بانکی دینے نو نما میرے والا زیادہ میرے پاؤ روان جنگلو سی لوگ اردہ مجھ کے پڑھی سنو اب کا اس چیزیں وہ کرنی چاہیے ہو جو کوئی وہاں خطرے سے مت کر دو سب پریشان تھے ہمارے کسان کو بچتا ہم روز سکو گورے وہ روز بہت لاس کا سروی نا چیزوں کی مات لات کا ماتے تو وہی کا وہ خاتون منگور لکھ سر کے آؤ زورگوری بیٹکوں میں بس, خل ورور بے کو بس دا خبر مثرے کے برش نے روا لیا سر کوشش کی ما اختیار کی ماں کا مختلف جہان سے مڑے چلائی بے چکل وہ چکل جہان جہانم کرتی چلے بھگ نرے بھائی بتائیے ادیب کئی نرے بات جہنم اچرو نو مل کرام حافظ جہاں تبلیم کا زبان پارش ہو رہی تھی جہاں نمنا بچوں مسلمان بچوں لیکن کوئی دا جذبات حضرت پر منی ملاقروں کی تو ڈے رکھا کئی بلے دروازے دیتا ہو جائے گی او خلقو سب نمبر مڑ ہی نہ چی نہ پیسے نہ پڑو سب سوالی کو، پر کو اور جو رہو آواز میں کرا جماعت منتھری رد جماعت تیار کی کنگل گائے کابل الادی مارشاء اللہ مشکلات مارشا مارشاء اللہ رکریت نکلی شابست مزدی کی ردیوں بے دعا ہو یا نت مشکلات حل ہوتا ہوں شابر جذبان کسوانا شابل بننے کا مکمل ہمت عزبان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ پڑا کیا کرتا ہے پیور ہمت کو کبھی ہے نو چار پولیس مسائل <سؤال> شرابت ختم ہو رمضان کرتا جات کی وی ملک مٹھی سر سلمان اللہ ہمارا مبارک اللہم لکل حمد کمائن بغیر جلال وچھ وغزین سلطانی اللہم لا نفس سناعن ان علی انتا کمائن سنیتا لا نفس یا حنان یا منعان یا سلقوت المتین یا رحم المفقین یا خیار سلسلسل یا حرم الرحمین کریم اللہ خوشن نبی من رحمتنا نفر فرمان درجی اوچھتے اوپر یا لتا دین و خلق و تو لو رزق خدا واسطہ بتا کو مینے کی پتن دے سیلا کرے نو یا لو رزق ہن دے پے اوچے نہیں یا نظر بابے واشوا کہ اللہ پر رچی یو کاروچے اللہ ہم ناری کہ اللہ دا اب خفت سی کہ تو لو رزق کو ورنے پیار کرے پوچھو تے شور شور کروں سچ حق بڑا کہ لو رزق سختی نہ ہوا اس پہ پتاو چ پورا پتا قرآن میں سوریلو رضیسا اللہ رضیسا اللہ نے مجمع مختلف فرمایا اللہ بخشی کو فرمایا کری ملا اللہ دمخرت کے آگائی اللہ نے مجمع مختلط فرمایا الحمد اللہ آپ مو فارمایا خیری نام یا دنیا پرتی نوقت کی کو بل سلاح کی قبل نوقت کی قبل سلاش کی اللہ کے صاحب اندر علاوہ کو بل جاگ رکھتا یعنی جو عمر عرت تھا سجدیک کری یا اللہ پتنگ کرو مجھے تقیات نے سمونا جوڑ دیوا یا اللہ کے سجدوں نے شروع جوڑ دیٹنڈوں سنونا جوڑ دی اللہ کام کریم رضونا پیڑو مرد اللہ ہرسا اعلان کی رہی سب تو بے کوئی بے اللہ او تری تو بیٹوئی اللہ سام سدوئی چکر پیسہ تم چل بھئی چل سنا رخ میں جا سر جوڑ کو اللہ <سؤال> مجھے بوڑھی کری ملا نو لگا تو بروڑی اللہ زندگی بھروڑے کور بار آیا خوشحالی بلا مرد شیتان خوشحال <سؤال> بہو کر میں اللہ جب اللہ دشمن دا بک دشمن دا کہیں بلا شیتان مرد خوشحال بہو کر میں اللہ نقاب نہ مراد کیا یا اللہ بنتا وقت غلط آشارہ بسع فرمائے تھا کبھی الحاب کبھی تو ہے اللہ تو زندگی بدل اللہ کی جیار شہید رکھ پیسو پریا اللہ اللہ اللہ رویہ فیصلہ پرہیز نے ہمارا یا اللہ یا اللہ ye malam ya allah marano ja ashiq bolu paraya malam alai ki duniya patni ne farmaya ya khwas taku ye malam khwab nahi wala ja ya allah یا تم جوری پور تام تو ہک میں جوڑی تو کری میں اللہ <سؤال> کے مقدمے یا لم اجمیر سے نو کا ہی چل رہی تھی مجھے مور بیمار آئی سارے یا یا ارق امراق جماعت سنے کو عمار و آباد افرمائے لکری کے صالفین پیدا افراد حفیظ سے زندگی کے برکس نہ دیر او فرمائے اللہ کوئی دنیا اور گڑے او نصیب و فرمائے یا اللہ برکسن اور نصیر کے بدلے اور نصیب و فرمائے یا ارق الراحمین یا اللہ کے کلک پر اللہ کے دیر دی. دی. دیر کو دی. دیر سرگردار سے پریشاں پریشاں ہی شکلا پکا سن بھی گمونہ پر پک خلق کوئی کئی دے سال کا ڈر حالانکہ یا جی پری ہر بچہ دا دفارے صحیح تھی یا سلارے تکلیف سطح کے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 اللہ اس بار اللہ کرا بھی بس محنت رکھے یا من منظر پھر جو مے دوست تھی وہ بڑے ما پرایا پر کتر رو مژد حاضراں چہلا مہینہ انتظار کیش زمان بہورزی یالے پھر طور طور طور رہا بدلا یا را جی او باڑ باڑ دیوار منگا منگا کچھ مرتنا جواب نا کر جوڑا کو الحم <سؤال> کور جماج کو الحمد للہ الحمد بول تو سنوں کو خالی <تصالح> لاسپاپ ہی مانگتا ہوں یا اللہ کیا dono ulkas de dirabi okula quran o qeleh la kichu pas qulana allahul hamdulilazim ya robbhat madinati ya robbhat quraati ya robbhat quraati quraati ya robbhat quraati ya robbhat quraati ya robbhat quraati ya robbhat quraati ya robbhat quraati ya robbhat quraati ya la tu ho gayi gabi Allah se sabun nahi peetti usko Allah buna Allah, کی زندگی کی. زندگی اللہ متری اللہ دنیا من بندے اللہ نصیب دنیا تک فرمائے اللہ, صبح زندگی فرمائے. اللہ فرمائے. کی نصیب فرمائے قریب اللہ کیمانا وت نصیب فرمائے کیا اللہ کے پنکھے جیتے نصیب فرمائے کیا اللہ کرے نصیب فرمائے یا بنے والی بنا یہ رکھے اللہ پورا اللہ بران سر وغیرہ کو پوری دور کھڑی اللہ کے پل فر اللہ آگے تو جراض نشت ہوگا جو آپ لگی بھی جاتا